وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یادی نو اجا کف سے لولا سلون عالن یا منوسلو لئی تسلیم ذوق شوق صلاح تو سلام گیا سید رسول اللہ سلاد و سلام عالیہ گیا سید حبیب اللہ السلام علیکم قادر مطلق امن والی بار دو فریاد و التجاہ ہے جللہ مجد فالکریم سہانا بندین چیز دیت تیماؤ زبان و نگاہ ذہن لغر طرح دیولتی خطا تنحفوظ مامون فرمائے صدقہ مدینی دیتا محبوب خدا وشرف انبیاء بعد دائی الہی مالک حرد و سارا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد زلف مبرین نعلان پاک دیتا قدس صدقہ کلم حق بولنے تو نصیف فرما شریا صدر دنا بیان دن تو نصیف فرما او گلا او جنہوں او اللہ رسول یعنی راجے ان گلا زبان اتنے اجرا فرما غیر متاثرین ہدایت سامان والوں آج دے موضوع سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس طرح اس سلسلے دیگر موضوعات کافی افراد دے واسطے ہدایت دستان سامان الحمد الحمدللہ بے دی دی اللہ اللہ موضوع بھی دیر لوگوں کے واسطے شدایت کا سامان بن جائے گا دوستو، کچھ ایام قبل اجام مقابلوں مجرا شریف کیرتن وغیر ایک علاقہ ہے بستی نور الہی اندر کچھ انتہائی نازک انتہائی نازک مسائل نال شیر خانی دی کوشش کی تھی جی کیونکہ کی کی نا بندہ جس وقت ہاتھ پیر مارے گا تو وہ چھیڑخانی کر رہے گا بیان نہیں کر رہا. نا بندہ جس وقت دینی خصوصاً انتہائی نازک مسائل کلام کرے گا ہے جی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا خنزیر دے گلے ہار پوانے کا مگر استاب اس شیرخانی جس جہ میں لفظ بول رہا ہوں میں جی لفظ بول رہا ہوں بالکل اگر اینا اینا لفظاً بلکل خطابی جو ثابت نہ کر میں خطاب مجالی ہے فی الحال میرے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ میں مثال سامنے پیش کر سکتا <سؤال> کہ اس طرح محسوس ہوئی دی دی دی دی مگر خط ہوا اے اے اے اللہ ختاب دی دی خطاب ہے اس اس کرنا بالکل بےچا اور روح کام کرنا اور, مکار اور یا مکاریاں نہیں کیجاریا مکاریاں جھوٹ بوتان مکاری مکاری مکاری تو مسلب کہ سنت تو دوستو صحیح جو صورت حال ہے صحیح صورتحال پیش کرنے پر دا نشستم کیا گیا ہے دعا کرسی اور توفیق نصیف, اور ابتار بات دی توفیق نصیف دو دوستو اس نے اپنے خطاب دندر تقریباً تقریبا اس نے اپنے خطاب تقریباً تقریباً تقریباً, تقریباً،, تقریباً،, تقریباً، پنج مسئلے جنا مسئلہ اس نے اپنے ظلم کا افتراع کا جھوٹ کا تختہ مشق بنایا ہے ارادہ یہ ہے کہ ہر ایک مسئلے قدر تفصیل لینا قدرے تفصیل دینار، دا دا. خول خول کے بیانت بیانت کر سب نال پہلا جا مسئلہ ہے قدرتی مامیل مقابل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دے جو بیان کرتا مضامین ہے اس کا خلاصہ اس بیان مضام جو ہے نا اس خلاصا. اس تقریر ہے آپ یہ نسبت کرنا کہ آپ میدان کربلا میدان کر اندر بیعت تیار ہو گیا بالکل غلط بات خلط بات بالکل عبد آن اللہ عزیز محدود سے دیر ویر اللہ آپ سرکار کا حوالہ بھی پیش کیا ہے اور اجتاب کے اندر میں اسے پوسٹ مارٹم کرنا پوری طرح آپریشن کرنا پوری طرح پوری طرح آپریشن کر دند پڑنا کے پوری طرح جو کرنا جب دوسرا مسئلہ سنو وہ ہے مدثر شہر ممب والفتن چالی بکواس لینا میری ماوی سر کرم کرا یہ ایسا ہے میں پوری زدگی قفیت نو چیلنج کرا ان شاء اللہ میرا کلام سن اگر اس کی ہمت اور جرت ہو جائے گا جباب ہوا کربان کھولتا مگر میں ستر بار جم کے آ جاؤ نہ سترواری بھی جم کے آ جاؤ ہوئی ہو گیا بھی سال تیس سال چالیس سال تک موہل جن تک رب لال ابھی میں کے کے پوری طرح کو کر کے آنا کیا مت نکر کر اپنے اپنے مقام تو ہی پوری مسئلہ اے اسروں بیان کرنا پہلا دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے مسئلہ کی رخصت اس حوالے گفتگو کیسا بڑا, بڑا جھوٹ بڑا بڑا ہے انعقاد امامت انعقاد خلافت تو امامت, جو ہے نا امامت خلافت کرا گا اجماعی میں دعویٰ کرنا کرنا جا جا تر کرنا اگر انسان کتاب ہے خلیفا دا تسلیم, تسلیم کر لینا من لینا تو ضروری ہے مگر دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ ہو گیا چوتھا مسئلہ یزید نام حوالے پانچواں مسئلہ شیخن، شیخن برا بولنا بازی کرنا قتل ہے نہیں بڑی، بڑی تفصیل کے الگ الگ کر کے اپنی حیثیت دے مطابق، اپنی حیثیت اور آلو سنت میرے الحمد للہ سلی سلیم القلب لوگ ہیں ان انہوں نے سمجھنے کے توفیق نصیب فرما بالکل ایک پسے منظر ہے سامنے رکھ دیتا ہے قبل اس نے کہ میں اس کی تردید متوجہ بالکل آغاز اور ابتداد اندر ایک دو مسئلے جناور سمجھانا چاہنا سبحان اللہ دوستو جناب کو پتا ہے معلوم ہے کہ اسم ولی عہد بنان والا کون ہے بیعتا لین والا کون ہے بولو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی الحمد میں الحمدللہ کیوں پڑے جناب انہوں نے پتا لگے گا جس وقت آپ رہے سن اور سنت و بالکل صاف واضح عقید ہے کہ جزید پلید ہے مگر اس وقت پلید اور میری بات الحمد الحمدللہ میں اس واسطے بڑا کہ احمد دین ڈال ات فکیر نے بیان کیا چنگے چھچر پھیرے الحمد للہ استاد خصوصی آپ کی نگاہ اور آپ کی برکت کے نا فری کے مخالف نو یہ پی گئی افسوسرا جیتے ہلاک منازرا جیتے ہی اس گلو آخ دے ویکو اس گل کہ یزید بولوی جس نے بیان کیا کی نور لائی دس خود گل کر چکے اور کہ دے دے جی جی فاجر ہویا مگر بعد گل یہ انہیں خطاب گل کی میرے کو اللہ حضرت حضرت نے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیا فرمایا کل کی رضا ہے خون خار خارو برخبار منائے نشر کرے مگر اپنے نیزے بارے فرمایا، فرمایا یہ رضا کے کے کی مار ہے کہ کے سینے میں خار ہے ہاں آلہ حضرت فرما فرما فرما حضرت ہے نا دے یاد سینے سوراخ نہیں ہوتا پہ جاندی یہ آلہ حضرت پی جی نیزہ حدر قسم خدا دی کر کے بننا پہ گیا جو موقف ہے جنوب سے خوب روا پایا شروعات سیدراہ میر محاوی اللہ جی آخ دئی میر محاوی اللہ فاسکر سی اس کو اور خود بعد نہیں دور سونے پہلے منستاخی نہیں سمجھتے ہاں اگر اگر کوئی بند آخر یاد رکھو فاسکو فاجر بعد شیز پہ نہیں سی یہی آنت کا نظریہ چلے منازرا جی ہر نو فتح کی دلیل بنایا خود ہی منکر بن گیا اپنی فتح خود من کر بن گیا پتا نچدے ٹپتے کہ دوبارہ دوبارہ جس نو نے جس نو نے فتح دی دلیل بنایا خود اس ہو گیا کے کہ جس گلو پتا ہوگی یزید امیر مواوی سرکار پیش کیا حضرت امیر مواغی سرکار پتا نہیں خبر نہیں سی گل ہوئی نظری تو ہوا جیتے یا پہلے بد مزمو ہونا منی جو ہے میری گل سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا ہے یہ ہے کہ سی طرح معاویر اللہ تعالی واپس رکھا جس وقت بیات انہوں نے پتہ نہیں گل کر کے دے گلے پندہ گیا؟ پندہ. پندہ. پندہ نہیں بلکہ سنگل جو گیا. سنگل گیا گیا گیا. دن. کہ اس کو گل دے مطابق ادھر ویکو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ سرکار نے بیعت کو انکار فرمایا کدو امیر سرکار سوال یہ ہے جس وقت کریے مامی مقام نے جب خروج فرمایا تو اس وقت تری ہے وہ پوری اپنی بھیرتی دا مظاہرہ کر دیجئے ہوں ایک گلت دس ہو جس وقت امامی علی مقام آپ نے بیعت تو انکار فرمایا امیر معاویہ سرکار نے بیعت مگی آپ نے انکار فرمایا کل ای ہے دس ہو انکار آپ نے کیوں فرمایا جیڑا پندہ تو ساں ادھر پاندی کوشش کی تی وقت ہی تو ہلے گلت ہوندہ کی گلت انکارے بیا تے سوال انکار ہوا حضرت حضرت امیر امام مقام نے ہے حضرت امامی علی مقام نے انکار کیا اس وقت خود من بیٹھو کو پاس سی تو اسا خود نہیں سی. <سواق> <دا> سوال ہے سمجھائی دوستو بات اس وقت انکار ہو گیا دوسری چیز ہے مسالائے خروج مسالائے خرو مسالائے خروج امامی المقام آپ سرکار نے جزیر کے خلاف خروج فرما بات رہی توجہ بنیاد میں بنا لو انتہائی تبجھ فرماؤ تفصیلات ہوا خروج فرمایا اس کی وجہ کیا ہے دو پہلا کہ آپ نے جرا خروج فرمایا نا فکو فجورایا آپ کا نظریہ شریف یہ سی کہ جرا حاکم ہے اگر فاسق و فاجر ہوئے اس سے خلاف اٹھنا واجب ہے یا کم از کم جائے بازا دے مقاب الما فرماندن کے امام علیہ مقاب امام فسق نہیں بلکہ آپ نے اس کی جی خلافت و امامت ہی درست نہ سمجھا بابا جی افزول و مفضول اس وجوہات علماء نے لکھے میری بات میں سمجھ رہا ہوں یہ دو آرام ہیں الاما نے استاد صاحب بلا آپ نے فرمایا اپنی علمی کوشش و کاش محنت وہ مطالعات مطالعہ نظر آپ نے فرمایا یارا جی دوسری رائے ہے نا میں اس ترجیح دینا دوسری رائے نے آپ کہ ہے فرمایا اس رائے اولا دوسری رائے تفصیلات مول اللہ اللہ اللہ عالیشہر اللہ آپ سرفی فرمایا کہ حاکم ہونا چاہر جانا نہیں چاہ چاہتا ہے انصاف کیا پتہ لگیا آپ کا موقف دا نہیں دوسرا و ہے شراب نوشی بدکاری خلاف اٹھنا خروج کرنا جائز. اس گلے جس طرح دھا کام لیا او اللہ میں اپنے مقام تے تفصیل میرے بات میں میدان جی میں دل پیش کر رہے میدان کربل میدان کربلا سونے کربلا آپ نے اقرار بیا لو اور اس پھر میں یاد رکھو یاد رکھو میدان اقرار فرمایا آپ نے فرمایا پر زور بیان کرنے کہ یاد رکھو جہاں واقع کربلا پیش آیا نا کس نقطے پیش آیا ابن نے جس وقت آپ بیعت رکھی کہ بیعت کرو ایک مخصوص شرط ایک ہے مخصوص لانتی بالکل زلیل ترین شرط نال مشروط بیعت اور ایک ہے شرط تو جس وقت کہ میری خلاف قرآن پہ آپ نے اس ویت کا انکار فرما بیعت بھی فرمایا جی حد نے جسرے نے کیتی ہے جس کے اندر گندی حرام تفر یا شرط نہیں آپ اس بیات واسطے تیار ہو کے تے رکھے کرو چاہے مرضی ہو ایک خاص جواب ہو گیا تفصیل میں اپنے مقام ہے لیا نہیں ہے کہ آپ نے جر خروج فرمایا کتنی آران نے تو پہلی رائے کیا ہے بج فری رائے کیا ہے دوسری رائے ہے آپ نے اس کی خلافت میں اس نے انعقاد خلافت ہی قائل اپنے اپنے اجتہاد کے مقابلے میدان کر بلا اندر آپ نے حالات و حوالے اقرارِ رائے فرمایا اقرار بیعت بیعت بیعت بیعت بیعت مگر <تص�ت> <acceptableích> یاد رکھو ایک گل بھی نالوں نال کہ جی کربلا برپا ہوئی ہے ہوئی ہی انکار بیعت پھر جیری کربلا برپا گل سمجھ رہا ہونا کہ آپ نے میدان کربلا دن اقرار بیات پھر سوال پیدا ہوتا ہے کربلا کس نقطے لگی بھائی وہ بھی انکارِ بیعت. انکار بیعت لگے. بیعت ہو پھر میں کہ کی رہ رہ انکار گیا تو جواب یہ ہے کہہ کے کرنے کہ چاہے خلاف قرآن و سنت بھی بات ہوئے میں منگا نہ آپ سرکار نے اس سے انکار ضرور ہے استاب کی تردید اور رد دی طرف ابتدائی اور بنیادی مسئلہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا سونے میں حدیث پاک پڑھنا ہدیش پاک پڑھ اور اس کے شروع کرنا توجہ ہے سر تور بولو سبحان جو ہے اللہ عرب پہلے میں قرآن پڑھ رہا بطور بطور پرکت دے اور اس کے بعد حدیث پہ پڑھ کے پھر میں حوالے کی طرف آؤں گا اللہ <تصفيق> الله رب العالمين فرمي يا, يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسقوا بنبئين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين <تصفيق> ان جا تو نال سونو لو ان سر اگر کول کوئی کمینی طبیعت کمینہ ذہن لے کے آس کن بے نہ بہن گل سنا فتح بھائی نو پوری تحقیق کر لیا آجے فتح پوری تحقیق کر لیا فتح ہو کرو اجن گل کی تحقیق کرنے بیٹھے ہو تحقیق نہ کرو کلو ندامت ہو بیٹھو رب بار فرمایا اتنا کرا جی فاست کی پورا یقین اور اعتماد کر لیا جی یہ گل <سؤال> سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا توجہ نال میرے آکھے نامدار مدنی تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفتن دے اندر میرے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ نے فرمایا قرب قیامت جے تو قیامت دا زمانہ قریب اوے گا قیامت دا زمانہ جے قریب آ ہے فرمایا لوگا دے اندر فتنے فتنے اتنے عام ہو جان گے فتنے کالی رات جویں ہوندی ہے بندہ ٹر ادھر لڑکا ہے سجنا ادھر ویخنا فرمایا کالی رات واگو فیتنے آن کے بندہ مومن پتہ نہیں لگے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ایمان کیا ہے کفر کیا ہے فرق فرتمی سلام فرمان کا ٹکڑا ادھر حضور نے پہلی گل فرمائی فرمایا جی روشن دان آوشن دان دنوں جس وقت روشنی تھوپ چڑے روشنی آتی ہے روشنی ہے اس روشنی کے اندر باری بریک جرے نے فرمایا باریک مریق یہ جڑے ہوندے نے بالکل ہولے بالکل ہولے فرمایا بندے مزاجے مارتے نے مارتے ادھر ٹکر مار دیر مار دیتی کدی ادھر ٹکر ٹوک دیتی فرمایا بندے کا یہی حال ہوئے گا بندیا کا یہ ہال ہوئے گا سمجھ نہیں لگے گی حق کیا ہے بادل کیا ہے صحیح کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ ایک مگر میرے نبی علی سلا تو سلام سدکے جاپان کبھی بےشی نہیں ہو سکتا ادھر ویخ میرے مدیج وسلم آپ کا فرمان پورا نہ ہو نہیں ہو سکتا اپنی اکاں بندے ادھر چترا حبدلہ ادھر چتر پہن گئے کد ادھر ٹکر ٹوک دی تھی ادھر ٹکر ٹھوک دی تھی ادھر ٹکر ٹھوک دی تھی فلاں امام سارے فلاح امام سارے فلاح امام سارے ہاں یہ دروی درویش میری گل زین چ رکھ لو حوالے دا جواب حوالے نال دیاں گا سنت کا جواب سنعت نال دیاں گا تلخی کا جواب تلخی نال دیاں گا یاد رکھ لو جفا کرو گے جفا کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے ہم ہیں آدمی تم جیسے جیسا تم کرو گے ویسا کریں وہ جو ہے سجنا تو جو ہے نظر بولو نا اپنا مذہب کر تجات ہے یاد رکھ لے آبر زبان نہ کھولی بدمیز نہ کری زبان درا دیا نہ کری جی تو آخیا ہے کہ چھڑکنا فی خاو کچھ ہے پھڑ کے کھڑکاو میں یہ گل کرا گا چلے تیرے جا حشر کرنا ہے تیار سینے دن تننا ہے باس سے میں اگے تن اگے بریلی رنیا سے اج تیلی تننا گا اپنے مقام تا کے یاد رکھ لے ادر ویک ادر ویک جی تنکنے کی گل کی باندھ بن کے نچ رہا جائے ہاں حضرت دیر بھی کن نے حضرت ابدل عزیز بھی کن نے امام کنہ داں تڈے راجے ہاتھ کے اندر کدگڑی ہے باندر بن کے دے جی سڈیا واگو کدی ادھر ٹکر مار دے کدھر ٹکر دے جے. ٹکر مار دیں فضل وم چیشتی فکیر بھی شاہ سی بکواس بازی کی تاندرایتی ماری ہے لانچی بہت میرم آیا لانچی بہت لین والا سمد سانو ربڑا لمیسمرائی کی تو بچایا اور اہل سنت و جماعت ادب والے راہج ہوتے چلایا ہے سجن حضرت سبحان اللہ ہےکرا جی گفتگو جی گا, گا. ان ہوئے گی ہاں کار بی مامے والی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ سرکار نے اکرارے بیچ نہیں فرمایا آپ نے نہیں فرمایا یزید کو لے چلو تو میں دو ہوالے پیشے نہیں گفتگو کروالا پیش کیا گفتگو کرنا وا ہاں بات ادھر گفتگو کرنا وا حوالے پورا تبصرہ کرا گا پر سونے وہ آخر امام سڈے ہوں میں کم پچاس شریف پڑھ کے شروع کر لگیا پتہ لگے گا امام دس میرے نال نے الحمد اللہ سسلی فکیران چشتیاں پڑھن لگا سجنا ذرا گنج جا اللہ تعالی فضل و کرم اجنا بے والا ہمبر فی حصہ لمبر فی, فی, فی, فی, فی, فی, فی اور عالم بر دو انتر دردہ اکرال سبحان اللہ. بن محمد بیری رحمت اللہ تعالی. ایک سات سو دس سال تقریباً دو, دو سو پہلے حوالے سنو. دو سو تین دے فرما نے کال اب تک جماعت منل جماعت منل محدیسی انلن حسین کال اور میں اجرے میں گل کر لگا میری نہیں جماعت من میدان اندر یہ بن بنسا دو لفظ آدھے اختارو منی خال آپ نے فرمایا آپ نے, نے فرمایا آپ نے فرمایا تین گلا اطرا یہ گا تیرے سامنے رکھنا تینا میں میری من اما ان من پاس آیا چلا جانا ان ید ید یا کل چلنا او دے حات دے حات رکھ لینا ایک حوالہ چار سو غالب چار سو اناسی وے چار سو چار سو تناسی ہجری نوشال ہوا الاشراف جلد نمبر کتنا جلد نمبر دو آپ سرکار کیا بیان فرما نے آپ فرما نے فقال الحسین جس وقت امر انسال ہو رہی سی عمر چھڑکنا کن ہاں اللہ <سؤال> دے فضل و کرم چھڑکنا کنم کنہ نہ چھڑکنا نہیں کول نہیں تو باندر کون بن کے رچ رہے ادھر ویخنا اختارو منی اختارو منی مکان او حضرت آپ سرکار نے امر بنسا بنسا فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تین گلا مینو ایک گلت دے دے پہ گل تی ہے جدھر میں آیا وا ادھر میں واپسی چلا جانا, جانا جدر میں آیا وا ادھر میں واپسی چلا جانا بھی جھوٹ نکل جائے گا وہ حضور نے گلیا ہے اپنا ہاتھ یزید رکھنا وا وہ میرے چاچے دا بیٹا ہے وہ میرے چاچے دا پتر ہے جو مناسب سمجھے گا میرے بارے فیصلہ دو ہوالے تیسرا کثیر کا استاد ہے حافظ ابن حضر ورگیا دا استاد لگتا ہے سال کدو ہوا سات سو تقریباً سات سو بتا سی جی نو سال ہویا ہے اندی جلد نمبر کنی ہے ان جلد نمبر بھی دو ہے ادھا سفا نمبر چھ سو پچہتر توجہ ہے بولو بولونا سبحان اللہ یہ لکھے کھڑے اللہ خو نے فرمایا آپ نے, ہاں نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا, آب آب فرمایا, آب آب فرمایا آب ایک گل دی من اجازت دے, دے دے ایک گل دی من اجازت دے, دے, دے کی یا یا میں میں جانا جانا بولو نا سان سے کلے کلے حوالے دند بھننے نے کلے کلے حوالے دلالا خیر نے جواب مکمل کر مطالبہ کرے کلام نہیں اتراض رکھا گا میرے کن حوالے کا جب دینا لگ جائے گا پتا تل کسی سیت کیا ہے ادھر ہے میرے حد اندر کتاب امام مامزہ رحمۃ اللہ تعالی آپ سرکار اعلام سیارو سیار سیارو عالم البلا حضرت مامزہ رحمۃ اللہ تعالی آپ پچاسی میں اگر یہ میں چلنا ہاں جی سارے دفاع ہاں جی حسین دنیا فتنہ میں پہلی بار شارے نا شار فتنہ تو دنیا کے مگر حسین پہلا کوفی شرطرا پہلے دنیا تاریخ یاد رکھو حسین کے نام میں شار فطرنا جنج دیا اگلی کتابوں بولو نا سہان اللہ میرے ہاتھ اندر الود الیا نیہ ادھر ویخنا ان جلد نمبر ہے اٹھ اٹھ اندھی جلد نمبر ہے سفل نمبر کنا دو سو تی ترتالیس لہل حسینی تفایا آپ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے میدان کربلا حضرت علی مقامی امام حسین اللہ تعالیٰ نے عمر بن آ امر بن سا گل کر دیا فرمایا تیر گلاک لک من لائن مظلوم بن کے شہید بن کے سید ادو اور شہید آدھا سردار بن کے دنیا کے نرویز پا گیا ہے اپنے جہاں پا گیا توجہ ہے, ہے سجنا بولو آپ نے اگر انکار نہیں چل سو لے چل میں یزیت میں میں اپنا ہاتھ رکھنا ہو گیا لالا گیا ہاں اللہ تعالی فضل و کرم ویخ کومام کن ہاں ادھر ویخ امام ویخ دس تیرے نال یا میرے نال لگے گا دنیا کے سامنے گل آئے گی امام تیرے امام میرے ہے سال, تو دوسو سال تو ستال پرانا اللہ دے فضل بیان کر علماء نے بیان کی تک چا جو ہے میرے ہاتھ اندر جلد نمبر ایک حدرتی مامے مقامی مامیا حسین رضی اللہ و تعالی آپ سرکار تذکرہ پہ چلتا ہے حافیب نے حضر رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا والے یاد میندا وال مینو سرحد والا میں جزیر دیکھو چلنا وا اگلی گل نے جی تقریباً آ میرے یہ گل قبول نہیں میری اجت رہ جانی ہے میری حسین مقام فرما چڈیا کنے حوالے ہو گئے چھ حوالے ہو گئے اگلا حوالہ تاریخ جو ہے سونے بولونا سبحان اللہ تبری نمبر آپ فرما آپ ہی جماعت سی آپ نے گل کر لگا میری نہیں بلکہ جماعت کالونا <تصفيق> <محل> <كترقائی。تصفيق> آپ <رأیه> <تصفيق> نے فرمایا پہلی گل جی پاس میں آیا منوان گل یہ ہے دوسری گل یہ ہے یا پھر کرنے آئے میں یزید ہاتھ رکھ لینا جی مناسب سمجھے گا کتاب حافظ حکر اپنے وقت کا اپنے وقت فرمایا جس وقت آپ نے فرمایا میرے واپسی جان دیں یا میں سرحد یا جاننا وا اور او دے آتے اندر دے باندر بن کے نچتے کو سجنا ایو موقف نہیں اپنایا سارے کوچ کے اپنایا سجنا درد بولو نا سبحان اللہ کس طرح جی وہ آند پاک پتری چوٹے نے اسی طریقے امام سڈے پتری چھوٹے ہی نہیں تیرے ایما حوالے نے ستوے اسماعت اتنے کیا سنو ادھر تاریخ امام آپ نے فرمایا آپ نے رکھا جی جی لفظ امیر کو چنگا نہیں بادشاہ اچھا جی اگر بک بک کرنی ہوئے بکواس بازی جس طرح آدت ہے بک پکنی بھونک مارنی ہو میںدید ہاتھ ہاتھ رکھ لینا ایک نے گل کی حضرت امام بال نصیر رحمت اللہ آپ سرکار نے اجماع کیڑے پاسے جائے گا ہاں جی اے نہیں ہو گیا نو ہو گیا بھائی. اے حوالہ میرے کو تاریخ الخلاف امام جلال دلال رحمت اللہ تعالی امام جلال سیوتی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار کی گل بھی سنو ادھر کیا لکھا کھڑا تاریخ الخلافا صفحہ نمبر ایک سو پینٹ لکھے علیہم السلام برب اول مکیج الازید فیادہ یا تو فیادہ یا تو فی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جدو جی سامنا ہوا جنم حضرت نے میں رجوکا جانا واپ ہاتھ رکھ لینا وا جلیا تین بچان واسطے تین بچا تین برباد ہو گیا تین برباد خیر آگے جا کے. انشاءاللہ جی پوری تسلی پور پوری طرح پورا ان شاء اللہ چتر پھیرا گیا مرد نہیں دس سوالے ہو گئے آئے سارا پیر باو بھی بولے ایک منٹر یارویں والے کر کے یارہ اترے تد بن کے پھر شیر پڑھنا میرے ہاتھ کتاب تاریخ الخمیس تاریخ الخمیس امام تہار بکری رحمت اللہ تعالی جلد نمبر ترائے جلد نمبر ترائے الحسین ن حسین میں آیا نہیں آڈائی دیا کیونکہ مامے مقام لڑائی دنگی نال نہیں سنا سجنا لڑائی دنیا مامے مقام جانتے نہیں چو سو لوار محمد مامے والی مقام دیانے سینے نہیں آ سجنا ایک سکتا ہے ہاں تیرے منافق ہو فرمایا اگر جی واپس نہیں جان دینا لے چل چل چلے یزید یارویں یارواں والا شیر سنا سال سر پیر باو فرمدا ہے سین سن فری یاد پیارا او پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کل سر کے چھنا پند درد پیر جلانی جل مہبو بے سبانی میری خبر ل سٹ کر کے پیر جنا دے وہ سونا می راہو تب پنے لگے نیا ہاں سنی کت گے جدو بندہ کمینا ہو جائے نہ سارے ماما نو اصل اندر یاد رکھو گل این آدمی تاسو بری نات اصل اندر تاسو بری نات پیدا ہوا دے حق میں چلی دساگا گر نہم قسم خدا کر کے آناخ کا دکھا کرے جیسے استاد نہیں مار سکتے اپنا کان اپنا اللہ حوالے بڑے او ظالم کیا لکھا سنو کیا لکھا فقار اللہ الحسین حضرت امام بل مقام آپ سرکار ہی گل بات کی میںرحدا والا دوسری گل ہے میں آیا لوٹ جانا جدھر میں آیا لوٹ جانا وا تیسری گل یہ تیسری گل یہ ہے تیسری ہے میںزید ہو گیا چلو سونے ہاتھ النبراس شرح قید شراہ اللہ فرحر اللہ تعالی آپ کی کتاب یہ بندہ سی یہ بندہ سی ویسنا تو جی وہ بندہ آپ بیٹھے نے مطالعہ فرما رہے نے مطالعہ فرما رہے ہیں دروازہ خرک لکھ دے دروازہ دروازہ کھولو آپ نے جی دروازہ بندہ کڑا ہے میں سینے لایا دوسوت ودد دیاند حافظ بنا کے اور کامل بنا کی بولو نہ اللہ سو تم جو ہے ذرا پھر بولو سبحان اللہ <سنیا> <ترین الامام کی ننے> ویخ تصے <و> سنیا تیرے نال امام کن نینے در ویخ اے ون الحسین کو چار پاسو جا نکلے پاسے کے اگر جملے بول رہا تو ممی تلخ جملے نہیں بول رہے تلخ جملے کا جواب ترخی ہوئے گا جیسا تم کرو گے ویسا ہم کرے گا ہاں جی جواب جب پھر زبان کے بولے گا او پاک پتن شریف بیان کی دا نا؟ میرے جواب ہے. میرے جب آخر احمد مطلب بیان کیا مطلب نہیں, ہے؟ تو مطلب نہیں ہے تو میرے رن ترآ تلاک چک لینا پر پہلے رشتہ دے, دے تمیز اگر بکوس بازی کرے گا جی بکوس بازی کرے گا ممبر سے کتا بن کے کھتا بن کے چیٹریاں مارے گا یاد رکھ لیں جیسے سبحان اللہ آپ نے کیا فرمایا ابا آپ نے فرمایا میں نے کننے حوالے ہو گئے تیرا حوالے اگے چلو توجہ ہے درد بولو سلحان اللہ سونے ہاتھ کتابیں میں کتابہ مہیا نہیں ہو سکی پرائے ان شاء انشاءاللہ جی جن پورا لوہے توڑ کام ہو پوری طرح پوری طرح دند بدی جن اور الحمد للہ اطمینان جلد نمبر کتنے جلد نمبر ہے چوبیس یہ ایسے نا جلد نمبر ہے چوبیس سفا نمبر کتنا ہے دو سو سو انیس امام فضل اللہ آپ کا انتقال کدو ہے ست سو انجا بڑا سنو اتنے کیا لکھے گا آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جدھر میں تیاری کردا سمجھ آ رہی اگلا والا بل وفا سلحی کتاب اے اے اے اے اور فقال حایا آپ نے فرمایا ایک گالے مانے لے یا جیلے پاسو میں جانا ہاں یدی فی یدی فی فی فر جی سمجھے گا امیدہ فیصلہ میں آپ کا سمجھ دیا کر کے اس طرح تبک ہاں جی یہ تیسری سدی دیں پندرہ پندرہ ہو پندرہ ہو پندرہ اچھا ابن توقع اور ان حصہ نمبر کتنا ہے سات سات سنو سات سنو توجہ ہے ذرا ذوق سبحان اللہ قال اچھا سنو حضرت لکھا یاداں کا یاد رکھو تھی جان دے ادھر نہیں جان دینا اپنی کرنی پینے اے ایک خاص ایک، ایک، کتاب. کتاب اچھا تراہ سو تیتی سی. سو تیتی سی. جی. امام سارے امام سارے سب ہاں وہ آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ان جی ایک حوالے کے ہے ایمان تو آپ نے سارے جھوٹے سارے جھوٹے سہو ایج سچ سچ تو کی جھوٹا بنا چھ سنو بھی ہوئی گا بھی آپ نے فرمایا منو جان دیا اگر گل نہیں منگے چلو یزید کوزیت کو چلو یزید کول چلو میں ہاتھ رکھ لینا وا کھنے حوالے ہو گئے ستارہ اگلا سنا اے میرے ستانوی ستانس نو سو سال پورا سنو نمبر کتنا جلد نمبر سونے حصہ نمبر پنجو صفحہ نمبر کتنا تین سو چیسال آپ نے فرمایا استارو بھی نہیں وٹ دن سلادایا گل, مل لے ایک گل مل لے جو اے سننا من چو گل مل لے کمی نے توجہ آپ نے فرمایا تین گلوں میں جان میں سرحدہ وال جانا وا رب دے شہید ہو جا دوسری گلے دوسری گل فرمایا <سطح> وا... اے اے میں لگتا, تو حضور بھی زمانہ ہے لگتا ہے پہلے لگتا ہے پنجو سفال نمبر یا عمر فقار حسین کے ساتھ آپ نے فرمایا پہلی گل تو جدھر میں آیا ادھر چلا جانا دوسری گلے میں یزید کو لے چل میں یزید کل چلنا اور ہاتھ جو ہے زخائر عقبات في دو بحار بحار في كتاب جلد نمبر دول نمبر دو ہے فقال عمر فکال فکالا معاملے تو توہین کر چڑھی ہے हां जी इमाम मुहबत तबरी فقال يا عمر اختر مني احد ثلاث خصال ايمان تتركني اور جئ فان ابيت هذه فسيرني الى يزيد فادع كتفي يده فيحكم فيما راى آپ نے فرمایا پہ جدھر میں اسے مام کوئی خبر نہیں سی کوئی پتا نہیں شان بیان کر رہے جی نہیں کر رہی ترائے سکھا نہیں گل کرو تو شان بیان کر دیں گے آپ نے فرمایا بنی کو لے چلو میں چلو گا ضالم ہے سن اندر علی مقام نے سارا معاملہ جرا رولا اٹھیا سی او ختم کرنے کی کوشش کی پر سونے کمینے کمینے سن زیاد قرآن ہوئے من حدیث نے فرمایا میں اس کا نوازا وا جی قرآن نادل ہوا ہے قرآن ہوئے سجنا ادھر ویخنا ادھر ویخنا اندر دیکھ پتہ لگیا جنہ مرضی کوشش کیتی جاوے جتنا مرضی کوشش کیتی جاوے کہ فتنہ دب جا پر جڑے کمینے کمینے ہوں نے ہتھی آ مدرسیہ درا مرتبہ فطرا مقاب دی کوشش کی پر ہی ہوندے نے نیچ نیچ ہی حضرت مامام مقام رو ہاں امام والی مقام نے فرمایا ہاں حد تک جس طرح کا دے سی چلنا کر لینا پرونا ضلع جی تو میرے, امام میرے مامی والے مقام ترط رکھی قرآن پینا میری مامی مقام نے فرمایا کہ ہے؟ قرآن میرے نانے نے سینے درا دروازے خلاف حدیث مننا پینا ہے فرمایا میرے نانے کا فرمان ہوئے حسین بھی پیرا دن والی ہر یار پہرا دین والا ہے ایسا یہ نہیں کہ نبی کا فرمان رب دا قرآن صرف نے پیرا دے اور کس نے نہیں دانا سابا بھی نا فرمان یہ گل نبی دے فرمان دے نانے خلاف نانے دا فرمان دے خلاف مناو میں نہیں منا مننا گا انہیں ظالمہ ظلم چیتا ہے شہید گھر چڈیا ہے ساڑھا پیر بہو بولے سلا مدر بولو سوال فرمایا عشق دی گل جہرا یار ابل تو دور ہٹاوے the اگلا حوالا جی سنو اگلی کتاب کی چوراسی سنو آپ نے ہاتھ تین حس... سو اتھے کے اچھا یدی قال تیند لے جی ہاتھ رکھنا فرما اگلا اخوال ہو گیا ہو گیا تحیح حوالے رہا ہوں. سامنے صرف بطور صرف اور صرف بخ وقف شرم آنی چاہیے تاریخ تاریخ الاسلام तु امام ذہبی رحمت اللہ دوسری جلدی تاریخ الاسلام جی سنو امام زہابی رحمت اللہ سرکار ذرا دل تمام امام مگر ہے یہ بار کے میںکر جان نسارا. ہر ہرشا قربان کر دال انہوں نے بارے لانتی کام کر لیا اور میں جی آخر من لوگ رب سونے سنو <حتاريخ الاسلام sans authenticity> اچھا یا <تمثلي funky> <لا> عمر اس طرح ایمان تترکانی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا پہلی گل ہے جدھر میں آیا ہوں واپس چلا جانا پیش کرا گا دیکھو نا گل امام کم کافر بن گیا ساری گلام واپس سارے کافر ہو گئے ختم ہو گیا اگر سارے امام کافر ہو ختم ہو گیا ہاں جی ماں خود نہیں بچتے امام ماں خود بھی نہیں بچنگ ویسے نا یہ ہے کہ کے جہاں وفادار ہیں تو سہنی چاہیے ہاں جی قربان جانیتان جانی ہاں جی تاریخ بڑی پرانی جانے بالکل بڑا ستھرا جانے تاریخ بہت پوری پاکر ختم کرنے والے کون سر اسے شہید کرنے ہاں جی سجن ہو یہ تو ہے اگر آگے اگر اے تنپتہ کلی کتاب تاریخ دیمشق ہے یہ اندہ پر انجا ہے اے, اے جلد نمبر کی تنی چودہ جلد نمبر چودہ اور صفحہ نمبر ہے اس دے کیا لکھے کھڑے اتنے بھی سونے اتنے بھی ہوئی کا لکھے نے فرمائے عمر اختر منی من حضر ثلاث امان تطرکنے جی ارجے لکھے ارجے ارجے جی. لکھے ارجے <تصف> میں میں ایک لکھا یہ چوز کا میں حوالے روٹی کھان جو چڑی نا کوئی دان تو بچ ہی جائے اٹھائی پورے کرنے پورے فی الحال نہیں بھائی اللہ تا کے خوش ہو کے بیٹھے ذرا بولو نہ ایک نہ نہ کچھ نہ چهینتا ہے کچھ اے نا بھی مجھے خطاب سن گنجا مر جائے کچھ کھان پین جو جائے تھوڑا بتا ہے تا کہ ہن پستی مغربتی دیر رہوں دن بیٹھا ٹھئی اندھر سے پتی ہے اری متری نہیں شکل نہ ہے وہ جب ویلے ہیں این نوقت وال فوائد شرحا قائل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دیشال کدو ہے اٹھ سو سے پچاسی نمبر کتنا ہے سفل نمبر چھ سو تو بیاسی اتنے کیا لکھے کھڑا ہے لکھے چلنے والے ہو گئے ہاں جی ریتا بالکل جی سچ ہے امام مقابلے چیز نہ ہاں لانتی رکھی دے لانتا بس تی نور لائی دیشا نہیں لگتا کو ستر ہے بکوس بازی کرنا لیا اس کنالی گسا نہیں کرنا چاہیے ایک نہیں ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے نہ میں ہی ہاں سونا جیت وہ گل پہ کرد ہے جنہوں نے بتاتا کیتیاں یہ دس لا کاؤنٹ منشا صاحب نے جیسے نقطہ اٹھایا آپ نے فلم نکلتا ہے قسم خدا کر کے آلو سن کتاب ثابت نہیں زلزلہ برفا ہو جائے گا چلو زلزلہ برباد ہوئے گا نا زلزلہ ہی برباد ہوئے گا تو سونے ہونے میں پیش کرنے لگیا جہی خوفیت کی جی مارت ہے اچھا ہی نہیں وج ہو ہو نہیں ہوں ج میں پیش کر لگا تو خراب کر کے ہاں فکیل نے دند فن کے حوالہ پیش کر لگے. اسکر اسکر اسکر اسکر اسکر اسکر. بریلی بی دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے چیو چھتر, چھتر تیرنا جی تو پوری یاد ہے مراطب شاہدہ ہوں یہ حضوری والے بندے نے ہاں جی حضوری والے بندے نے جنہیں لٹری چی ہونا پتا لگ گیا شاخ ابد الحق کے بولو نا سبحان توجہ ہے ذرا ذوق نولو سبحان اللہ. اتھے کیا لکھا کر شیخ عبدالحق محدود سے مسبت دو سو پچا پہلے اردو علیحدہ عربی علیحدہ ہے عربی بھارت بولنے لگی ہوں سنو شیخ عبدالحق محدود سے دل بھی عدیقی اللہ تعالیٰ سر کر کیا فرماند پہلے حوالہ سنو اور اس او بات پہ میں تبصرہ کرنا توجہ ہے ذرا ذوق نر بولو عرض عرض آپ نے سامنے پیش کی آپ نے فرما السلام گل میں شہید کرنا شیخ بالکل پوری دھیان جاگ کے سن لوگ بولا شروع ہوگ والی لوگوں کرو اپنے اسپیشر رکھے خدا کی قرآن میں سیر پہ آنا ہم سچائی شا سچائی خبردار کسرتا میری سچائی خبردار اپنا مدد برباد کرے سارا چودہ سال تو مدد آ رہا ہے حق سے سمجھنے کیا ہے خراب نہ کرو سامنے سے قرآن اور سونے وہ گل ہے کہ آج شیخ صاحب دی گل ہے آپ نے کوئی تاریخی روایت نہیں لکھی اپنا ذاتی موقع کتاب نہیں ہے یا نہیں من شاخ سچی ہے یا گلے پندا پایا لٹیا چڑیا تو جی پر جو ہے نہ گس رو نوی میں اصول نویز کا میں باپ ہوں آخے مطالبہ میں میو جواب دن تو پہلا میرے جب ممبر نا سب پہلے آدھے شیخ کو مننا سچا مننا یا جھوٹا مننا ہے جی اگر چュٹا, پھر چلے یاد رکھنا ہاں جیوامی تیرا, تیرا کساب تلخ بول رہے گا میں یہ حاصل کرا گا تک کے بندے آدمی تلخ رہی تو میں نہیں چی رکھ دیا گا ہاں ہوں چ سچا منٹا اپنے ہاں جی کو محبت محبت حضرت حوالے سرائے سرائے اچھا حضرت رحم کے ہے تو نہ بھول جانا ادھر بک بک کیا تو ادھر کیوں نہیں بھونکنا ہے خیر وہ ادھر آ رہے ہیں میرا سوال سن میرا سوال میں دوبارہ دوبارہ تانک کر رہا ہے ستر والے بھی دے چھنے ہیں دو والے در. دو والے سن اندھر تانک چیتے میں چکار رہے گا بھلا کنے والے آپ پر گن چکے آج ایس کے سرے کنے ہو گیا ہے ایس ستائیس ماہ حوالہ دے رہا سن ہاں درہا چیتے ترکی نشا پی جی جاگ کے سوال یہ اپنے شہر کو اس حوالے نے سچا مننا یا جھوٹا مننا کتاب نہ حوالہ نہ ہو چوٹ دے چلاؤ مار د ہے ہے تو کے میں ہاں جیانا دنیا اگر سوال قرآن چک چکی کیا؟ تیرا قرآن چکنا اگر یہ سچا میں گا دچالا درنا بھونک جہاں جی تک میں حوالہ ہے یہ مہینے سنا تو پہلے آدھے شہر سنا لا آدھی مرضی تھلے لگاڑی وغیرہ کدی چشتے فکیر نو تھلے سوچا جائے سوالو اور پوچھو شیخ ابد الحک محتی سے دہری بارے کی کیا سچا بند ہو جی جھوٹا اگر سچا منگا حوالہ ہے سچا جھوٹا جی کو جھوٹا من منگو نہیں جو جواب تیرا شایخ دے, دے, دے گا جب سمجھ کہ کوئی نہ ہو. حوالے پیش ہو گیا اسی آواز نو بولو اے سفل جلد نمبر نمبر کتنا دو سو اٹھارہ اس لکھا کرام حسین رضی اللہ رضی اللہ اس کے دستے ناپاک پر بیعت نہ کرنے ہی کے باعث شہید ہوئے لکھ آپ شہید ہوئے لکھا کھڑا ہے اس کے دستے نا پاک اس ہے پیش اور کس دا اور پیش کی اکے کے پیش کیتا کیتا کیتا کہ حضرت کہ دی بولو کچھ سبلا بنیادی طور پر چھوٹی جی بات ہوں دو طرح جواب ہو گیا الزامی کنویں سوال اتے سوال کر دینا سوال یہ وجہ سے اتراج ہے پھر یاد رکھ بچتا تم ہی نہیں ہے اتراج تیر جا تیرا جواب ہوئے گا سارا جب آئی ہوں سنو پہلا جواب میں دیاں دیا گاڑا پہلا جواب جباب ہوئے گا پہلا جواب الزامی ہوئے گا ذرق نہ بولو سبحان اللہ <h risks> سنو. سنو. شاید جناب نے فقیر نے کی آخر سی, سی؟ جنا ہے نا جنا سوائے حضرت کو خطا ہوگی گیا کوئی جواب نہیں مانا. سنو تو پتر ہے میرا پتر تو میرے کو مطالبہ کر پھر میں ان جی اصول مطابق ایک اصول ہے اگر سوال کرے گا تو مناسب نہیں بالکل بالکل اصول پوری توجہ دہان کلپ سنے فقیر نے اپنے کنا سنا ایک روایت جھوٹھی موزوں کم از کم ضعیف گئے بلکہ تکری اس تقریر سب تھی تقریر آپ ادھر میں تبصرا کرنا مگر ایک گل میں کر لگا میں جہرا جب دین لگا حضرت لے لا آپ سکار کی گل جواب نہیں کیسلی مقبول تسلیم میں لگا اے ہے کس طور پہ ہاں جواب دین تو پہلے ذرا میری گل پوری توجہ سن لی ہاں جب میں کس طور پر دے رہا میں میںری حوالا جتیشے خلاف دے رہا جو تحقیق ہے درجا بولو سبحان اللہ آخر ہے ہزور آخر آپ کیا فرما آپ فرماندے نے صفحہ کرمبر پانچ سو اکتالی تقریبا تقریبا پانچ فرمائی اچھا آپ نے فرمایا لوگوجوگو اے لوگ لوگو لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں اور اگر تم پر نہ رہو اچھا میرا تشریف لانا تمہیں نا پسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں میں تین من جا کہ آیا جی اگر پسند نہیں تو می واپس چل ایمانا دسو اگر فرمایا میں آیا جی تع پسند نہیں تو میں واپسی آل حضرت لی رم آپ سرکار دی گل ہے اگر جی تو اِس مانے پھر دتا صاحب کا حوالہ وہ کرنا کتر جائے گا آ آ جو تو دے ہو کہ آپ دین بچان واسطے گئے نا جانے تے دین برباد ہے آپ مادر میں واپسی میں واپسی جانا مطلب ہوتا ہوئی گنا گا پتا لگے گا پہنچتی گل یہ اگر حضرت ٹکراؤ گئی میرے والوں الزام دینا ادھر بکواس والے حضرت بولو سلحال جی یہ صفحہ نمبر ہے چوی جلد کا سفل نمبر پانچ سو تانوے پانچ سو تانوے سفل اتنا جی حوالہ چل رہا نا حضرت علیہ گرم آپ لکھتے جو ہے ذرا پیار آفرماد قرآن میں سراہتے لہٰذا امام احمد آفرماد لہٰذا اور لانا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیف علیہ رحمان نے لاہن تک پھر سے احتیاط السکوت امام اعظم نے کیا کیا جی صدقے لانو تکفیر سے احتیاطا فرمائے سنو, سنو, سنو, سنو کہ اس سے فس و فجور متواتر ہے پکا تکا ثابت کفر متواتر نہیں اگے سنو اور بحال احتمال جس وقت نہ گل سو فس و پک میں نے احتمال ہو رہے ہیں نسبت قبیرہ بھی جائز نہیں قبیرہ گناہ دی نسبت کرنا کسی حوال جائز ہے حرحما آپ نے مامے احمد کافر بھی آخر لالچ میں پاندے نہیں مگر آپ نے دو دلیل دو دلیل دیکھ نے کیا سابت کیا دو دلیل دیکھ تو دو دلیلہ دے کے آپ نے آپ نے توڑیا پہلی گل آپ نے فرمایا جی کفر متواتر نہیں ہے جتنا متواتر نہ ہوئے نہ توبہ تو بات بات ہے اور امسالِ سکرات لگتی سا ٹوٹد اس پہ پہلا مقبول ہے اور اس کے آدم پر جزم نہیں توبہ نہیں یہی احمد احمد اور اسلم ہے امام احمد بن حمل کا فتوا آپ نے ذکر کیا ذکر کر کے دئے دلیل نا تویا فرمایا نہ سکوت احتیاط بھی ہے زیادہ محفوظ بھی ہے سونے احمد رضا ہے تو جو جو جو اے احمد رضا ہے امام احمد ابن فتوہ توڑے اپنے ذکر کر کے تو دو دلی توڑ دے تے فضل احمد ہے جہاز فرما نے اے فتوا حضرت امام احمد ابن ہمبل تو ثابت ہی نہیں ہے انصافی دیکھو دنیا دن نا انصاف نا انصاف <laughs> حضرت ذکر کر کے فرمان دو دن ٹوٹتا ہے گستاخ نہیں کیا ہے سکوت خاموشی آلہ حدر گار کدھر پی جائے مطالعے اتر تک پہنچے ہیں سونے کا گستاخلا گستاخ پہ گستاخی م... اگلی گزدار ہے ٹھیک ہے میں ایک دو گلا جناب سنا بڑے پیار نے نعرے لانے نے محبت آدر محبت، ہوں جی، اگلا میں فن دہلی گل چراخ بولو سبحان اللہ سوال ہوا سیاہ خضاب کے حوالے سیاہ خضاب کے حوالے سوال ہوا ہے حدرت کا جواب سنیا آپ مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد سوا مطلقاً حرام سونے ہوں گل یہ سیالہ حدرت منہنا ہے یا چڈنا ہے سن رہے دلام کے حرام کام کرے وہ فاسق فاسق مارے نہ امام بن سکتا ہے نہ پیر بن سکتا ہے اگر اعلہ حضرت مننا ہے پیر تھو جانا پیر رکھنا حضرت اس کا محبت اس کا محبت ایک منٹ میں حوالہ پڑھوے والا حوالہ صحیح مذہب میں سیاخ داب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے اس کا محبت اس کا محبت کرا اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت سیا کتاب حرام ہے جرا نہ امام برن کا فاصلے کو بولے ہوئے نہ امام برن قابل ہے نہ پیر برن قابل ہے اس کا اللہ نہوے ہاں جان شکنجے گنا دیکھے کدمات ملے رکھو گیا میرا پیر سر گجرات ہاں جی تو جواب دے رہا جا دے رہے الزامی سمجھ آئیے کہ کوئی نا میںرم بے شکالمی دشمن رکھتا ہے کنوے آپ نے فرمایا کالا پتا لگے تے پاس جانا ہاں انسان پسندی چڈو گے تو ہی تال ہال ہونے दे جانیا سواد سامنے جی. چلو ہاں امام پیش کر دو آپ ہاں ویک ہے آدھی بنیا سمجھ آئی نکا کوئی نا پر نہیں وہ آدی بھی نہیں منگے مجھے دسر چاہتا پہلا فاسٹ فاجر آدھا نہیں ہسا نہیں فاجر بھی نہیں چلو کم از کم بولی پی ایک ہن سنو گل ہے حضرت کیا لکھ رہا دیکھو ہے ہاں بس آدر سونے گل یہ تحقیق, اسی تحقیق ہو سکتا ہے ہاں بس بس بس بس حضرت. تحقیق رہی آخا گیا منہ خال آج نہیں آ رہی آخی نہیں اتنے ہورا ہی ماما دی منہیں تے ماں اے اصول یہ اصول تیر واسطے ہے تے ساڑے واسطے کیوں نے اگ سنو عشق محمد دیا گلا سنو, دی سنو. فرما دے نے جہاں زرد خطاب ہے ایمان والے سرخ اسلام والے سیاح کتاب ہے اپنی اپنی تحقیق پیش کی تھی. اپنی احمد طرفوں جواز چہرے کالے <صحان> <صحان> تین دسا حد نگاہ کیا لکھا ہے رب قیامت والے دنوں ساب حا تو سواد کہ کوئی نہ آیا تو جو ہے بولو سبھار اللہ خدو لگے امام نہیں قسم خدا دکھا ابدیل <سؤال> بھی خدا دکھانا تیرے کروڑ بھی ہوا گھر میں پیش کی موٹیاں جی بالکل تصویر موٹیا پیش کیت نے گل یہ حدر تک چڑھ دو آپ جس جلی دی عمل من چل کر کیا اپنی عزیزماج نہیں یزیدی مسئلہ نہیں چار اگر، اتنے اگر کی دا آخ گا یا حدر گیا پیر گیا ہوں دیکھا گے بھی کنو چار کرا یہ جواب الزامی ہوں سنو تاکی کی جب تاکی کی جواب جواب سنو لفظ کیا لی امام گل سنو گلو گل ایک ایک ہے ایک تھانکن لفظ تھان قید مقیت ہے ادھر حکم مثال مجید اندر مثال دیں قرآن, قرآن مجید اندر حکم آ گیا کیا روزے رکھ لیں روزے اگر تم کم کر بیٹھو کفار ہے روزے رکھ لے دوسری تھانے روزے رکھنے اور لگاتار رکھ لیں اتنے کیا ہے متلقن ہے پانی لیا کیا پھر میں آخر پانی گرم لیا کیا سمجھا جائے گا آتے نے ہمیشہ مطلق مقیت اور وہ مقیت ہی سمجھا جائے گا مطلق نہیں سمجھا جائے گا Oh, میں پانی کہ اور گرم لیا کیا ہے گرم پانی مند نے ہمیشہ ایک گل مطلب مکئی ہے مکئی فضیلت جی متلک نو مکئی دے معمول کر کے دوا حکما کو لایا جائے گا متلق نہیں بول کے مقیت ہی میں ہاں ہوئے کرنی جو کرنا چاہے مطلق ہے دوسری ہے دوسری تھان مقید ہوتے آسان یاد رکھو اقراری کس بائد دے جس شرط نہیں اور جی شرط والی انکاری ہاں آلہ حضرت رحمت رولا پھر لفظ کی نے انکار کی آیا تو نہیں ہے مراد کیا ہے کہ ذکر کی بولو سبحان اور اپنی تقریر آنا تحقیق کی بازی شوق محمد کتنے دیر لگی سو اتنے سنیا جی اتنے کیا لکھا کھڑا ہوں گل چل رہی ہے پیچھے کس کی پیچھے گل چل رہی ہی ہے اشکیا نے نہ مارا اشکیا امراد ہو گیا تھا جنت آراستہ ہو چکی تھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی محبوب حقیقی گھڑی آ لگی تھی تو ہرگس لڑائی میں امام کی طرف سے پہلنا تھی گل ہے لکھے <متحدث> جی جی. نے... پورا, اکتب سر ہے. پورا اکتب سر. <متحدث> <متحدث> <متحدث> حضرت علی رحم آپ سر کر کے فرمانے لڑائی میں پہلے <متحدث> لڑائی میں اور پھر حضور سرکار سرکار نے واقت تلوار کھیل شک اگر ان توروج خروج جی فرما سرمان جن ختم ہو گیا مطلب مغلوب ہو گیا جس وقت تسلیم کر لیا تو مغلوب ہو گیا مخلوب ہی جوڑنے ہاں زور حوالے ٹھکرا جوڑنے آ کے واقعی آخر ہو گیا کہ نہیں آپ گئے سن دے بلان فرمایا اگر پسند نہیں تو میں واپسی چل تم دین ختم ہو گیا سی. دین ختم ہو گیا سی. دین؟ دین؟ دین؟ جوڑ ختم ہو گیا آپ گئے دن بچا اگو آپ نے فرمایا تو دین تو ہے ختم ہو گیا مگر مینو تاریخ رضا اور ناراضگی نہ راضی ہو تو ٹھیک ہے بچا لینا جب راضی نہیں تو گل مک جی سارا دیواہ تیرہ خوفیاں کی پرواہ پرواہ خوفیا دی پرواہ ہوگی سنو ادھر ویکو اتنے کیا لکھا خرا اب دو سورتے تھے کیا پیچھے کون اس پیچھے کون ہے جا بنایا اہلا پوچھ ایسی ابلی گل کریے آلہ سکار نے نہیں میں باہمی تاروز آ گیا باہمی کیا آ گیا تاروز آ گیا ہوں تاروز رفاج جدو دو گلا ٹکرا جاننا منسوخ تطبیق. تطبیق دوسری ناسک یہ فتوا جن چاپ نے مت رکھنے گل کی رزیبی ویت کی گل کیتوا کدوں فتوا ہے تیرہ سو چیز سو چیس اور فتوا بنتا ہے تیرہ سوتالیس کا گل کی سو انتالیسو چتیس کا ہے آ جا نا جس وقت ٹکراؤ ٹکرا ہو جائے پھر بھی ہے یاد رکھو جس وقت ٹکراؤ پیدا ہو جائے اس وقت پہلی گل نہیں بعد موٹی جی گل پانی لا کے نہ آ جاؤ واپسی لوگ واپسی آؤ تو بعد گا لکھا بہتری نکارے بہتری تخت شرمنیا بنان لگا بیان کرو بیان کرو بیاں میرا نا نہیں لینا میرا نا نہیں لینا میرا نا نہیں لینا اگر استاد خراب کر رہے جی میں شاہ صاحب دسا گی آ جی نہ شاہ صاحب ناراض ہو جی, جی گلتے دوبارہ یاد رکھو جاتا سینک لگے شرم نہیں آپ فرماند نے آپ نے تقیہ نہیں آپ نے تقیہ نہیں ہاں جی انہیں سارا ہی میں چل سا حضرت امام حسن اللہ تعالی زہر کس نے ہے آپ کی نہیں ہاں آخیا بھی حضرت نے فرمایا روایت میں روایت حضرت امام حسن پاک نے زہر لیتی روایت بالکل میرے آخر یہ نہیں ساری روایت ختم ہو گیا ایک ہوئی روایت آ جائے ضعیف ہے فرمایا جن کو چڑیا بارے ایک چھ دوسرے تہن فرق نہیں پہنا اگر دوسرے تو سڈے فرق پی جانا ایسا کیستاف ہو جانے یہ اسود اپنی دبر چاہیے میری دیا بحث کر باس کر دیا کہ جیز لان لانت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کافی ساری چیزیں لکھی آپ نے لکھا نےم نہیںالا سنش کر د है? تو ہے پیش کرنا نہیں پا ل آخو کاف پاؤ لان آخو کاف ایک فتوا پو لن تصاؤ تقریب کرو انکار اپنی زبان گستاخ نہیں مقابلے میں حقیقت میں گستاخ بنا گا اگر میں گستاخ ہوا گا پھر تو مرتبہ سمجھ آئی کہ کوئی نا سنؤ اے پہلی گل سی میں فکیر نے کنشتے مسلم امام سے جا سچا آخر الحمد اللہ میں پہلی گلچ نہ آگی اسی. کو بنے گا. اس سلسلہ, سلسلہ چلتا رہے گا آخر دن در پیر بابو شیر ہے شیر پڑ کے گل مکانے ہا. اللہ تعالی عمل فرما محمد بدلے امر چیشتی دوسرے خیال. اللہ تعالیٰ فرض رکھے ایک اے بولو سبحان اللہ. پیر باو مجھے ye ho ka dir te hath dole باقی اللہ فرماوے ہدایت یا رب اپنے حبیب کا امتن دیس خدمت قبولیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جان نصار صحابہ پاک دا عدب و احترام کرنے دی توفیق نصی فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل پاک اتہار دے عدب و احترام کرنے دی توفیق نصی فرما سچے صحابہ اولیاء اللہ موالا عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرما مباری الہ سنو اپنے شیخ مقرم دی نقش قدم تچلن دی, دی توفیق عطا فرما دین دی, مرن دی, اٹھن دی توفیق تمام ربا نا تینارے